se salió el enemigo دوست <coughs> مومن <coughs> کسو کہ جڑا صرف اور صرف دینے اسلام نق من اور دین اسلام کے مخالف کسی بھی نظام زندگی کو نہ حق اور غلط اور باطل مانے مومنا منافق طبقے نے بہت خلل پایا منافق رل مل گئے انہوں کی تمہید اور خیزی. پہچان بہت مشکل ہے جب تک مومن منافق کی تمیز نہ ہو پہچان نہ ہو چھر مومن دا بچنا محال ہو جا بہت مشکل ہو جاتا محال نہ ہو جاندہ. اس کی وجہ یہ آ کہ منافق تو کسی نہ کسی موڑ منافقت اور کفر دی کی لپےٹ چلا لیا جانتا جو نہیں پچھانا جو نہیں مومن ضابط ہے صرف دین دین ایک حیات طریقہ زندگی نظام زندگی دین اسلام نو نق نے ایک تو ہوں ای تک کفایت نہیں ہوں جب تک کہ اسلام کے مخالف نظام زندگی نو بات ناطل اور غلط نہ منیں اگر کوئی شخص اسلام کے حق ہونے کا دعوی کرے لیکن کسی دنیا دے نظام نو یا سہی آ سمجھے یا اپنا عملی طور پہ ایسا بندہ کوئی مومن نہیں چا اسلام تو خارج بنتا ہے جیڑا بندہ اسلام نو من کا رکھے لیکن اس دے مقابل کسے نظام زندگی نو اپناوے اس نو صحیح سمجھے ایسا بندہ الزام کفر کا شکار ہے قطعی یقینی طور سے فتوے درو ن اسلام تو خارج ہو بندہ اسلام سڈے تو خالی مطالبہ نہیں کرتا کہ تو تس میرے من سے دعوی کر جی میں اپنے مننگ دا دعویٰ کا ہے ہے کرا طرح مخالف نظام تنکار کا بھی مطالبہ رکھد ہے جو بھی انکار کرنا پینا کہ نہیں کریں تو مصدق دین دن ایس دو, دی دو دی تصدیق کرنے گا جس طرح کے ہوں ایک بندہ دعوی کرے میرا پیوے نہ کسی دے بارے بھی آخ میرا پیوے हूं जहां दूसरे न्यो सका समझे पहले नू, पहले भावे वो आखे मैं नहीं प्यो मनना लेकिन सची दसो यह मुमकिन ही नहीं कि एक मने फिर दूसरा प्यो रह जाए जिस एक मनेगा वह दूसरा नहीं उसू मनेगा पहला नहीं तो जे आखे दो, पक, दो मेरे प्यो ने सिरामी چلا لی آ دو پیوا دی تصدیق کرا دو شخص پیو ہونے دی تصدیق رکھا وہ اگر حرامی دو زندگی دے نظام دی تصدیق رکھا انا وہ مناسب سے کافرے وہ مسلمان نہیں ایسے لے مسلمانوں اسلام کو ماننے منوانا مسئلہ نہیں ہے مبلغین دین جہے اپنے آپ اسلام دے مبلغ ظاہر کر ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں ان تجالا نو آکھو اسلام کو ماننا منوانا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اسلام کے مخالف نظام کو نہ ماننے اور نہ منوانے کا کتے <تصفيق> اور ترساں جا کے یورپ اسلام کے ماننے کی بات کرتے ہو اسلام کے مخالف نظام کو نہ ماننا اس کی بات تو یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے ملک میں مربز ہے ہی نہیں کون کہتا ہے اسلام کو مانتا ہوں مانتا ہوں اس کہنے سے مسلمان ہو جائے نہیں ہوتا مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہوں نہیں ہوتا مسلمان جو ہمیشہ بنا کا کفر ہوتی ہے بنا کفر کو دور کیا جاتا ہے تو پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے مثلاً یہودیوں کا سیدھا ہے عیسائیوں کا سیدھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رسول تھے یہود نہ اور ساری دنیا کے رسول نہ تھے اگر کسی مسلمان نے یہودی یا عیسائی کو مسلمان کرنا ہے تو خالی محمد الرسول اللہ پڑھانے سے مسلمان نہیں کر سکتا اس کو جب تک کہ اس سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ مان محمد ساری خدائی کے رسول ہے کیوں کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا اس کے اندر تو وہی عقیدہ ہوگا کہ یہ محمد صرف رسول عرب کے ہیں وہ تو پہلے ہی مانتا ہے پھر کافر کیوں ہے پھر اس کو مسلمان کرنے کی کیا حاجت ہے اگر اس کو مسلمان کرنا ہے تو بناک کفر کو زائل کرنا پڑتا ہے بنا کفر کیا ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کی قوم کا رسول ماننا سمجھ نہیں آ رہی ساری دنیا کے انسانوں جنوں کا رسول نہ ماننا یہ اس کی بناک کفر تھی اب اس بناک کفر کو پہلے دور کریں گے پھر اس کا کلمہ کلمہ ہوگا آمد! پھر وہ مصدق ہوگا پھر وہ مومن ہوگا ارے <تصفح> لانسی مل لیکن پہلے اس قوم یا دنیا کے اندر جو کفر پھیلا ہوا ہے اس کی بنا کو تو سمجھو بنا کفر کیا ہے اصل بنیاد کفر کیا ہے اس وقت تاہم کون سا کفریاتی ہے جس نے مسلمانوں کو بھی بےمان بنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں اسلام کو ماننے اور بنوانے کا مسئلہ ہے اسلام کے مخالف نظام زندگی سورب کا ہو چاہے روسیوں کا ہو کیمونزم ہو سوشلزم ہو دنیا کے جتنے نظام ہیں دوسرے مزید وضاحت آگے کرتا ہوں جمہوری نظام ہو ماشاء اللہ کا نظام ہو کہ جتنے نظام ہیں اسلام کے نظام خلافت کے علاوہ جتنے نظام ہیں ان کو نہ ماننا اور نہ منوانا یہ اصل مسئلہ ہے موم میں اسی شرط پر ہوگا اس وقت جو حرامزاد منافقین پکڑے نہیں جاتے تم سے وہ وجہ یہ ہے کہ تم ان کی بنا کفر کو نہیں پہچانتے ان کے اندر کی غلازت اور گندگی کو نہیں پہچانتے کہ ان کے اندر کون سا ارتداد اور بدعقیدگی ہے وہ یہ ہے اصل میں ایمان سے کہتا ہوں اسلام کا ماننے والا ہر سک کے حتا کے مرزائوں سے تعلق رکھنے والا بھی دعوی کرتا ہے میں اسلام کو مانتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ اسلام کے مخالف اور نتیج اور ضد کو نہ ماننے کی اسلام کو ماننے میں ایمان نہیں ہے جب تک کہ اسلام کے مخالف کو نہ ماننا نہ پایا جائے نہ ماننا نہ پایا جائے بار بار سن لو محال ہے کسی کا حضور سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ مکتوبات میں فرماتے ہیں ادھر سے دوستی اور ادھر سے نفرت اگر دونوں نہ پائے جائیں مومن نہیں اگر ایک پائے جائے وہ نہ پائے جائے پھر بھی مومن نہیں جب دونوں پائے پا جائیں پھر موومنٹ ایک شخص کہتا ہے میں دونوں اس کو نہیں مانتا دونوں سے دوستی نہیں رکھتا نہ اسلام نہ اسلام کے مقابل نظام سے کوئی مومن نہیں ایک کہتا ہے میں اسلام سے دوستی رکھتا ہوں لیکن اسلام کے مخالف نظام سے میں دشمنی نہیں رکھتا میں برات کا اظہار نہیں کرتا میں اس سے نفرت نہیں رکھتا میں اس کو صحیح مانتا ہوں میں اس کو غلط نہیں سمجھتا پھر بھی کافر اس کو غلط کہنا پڑے گا کیونکہ کائنات جو خالق کے تالا نے بنائی ہے اس کائنات کے اندر اس نے صرف ایک ہی زندگی کا طریقہ اتارا ہے جس کو ماننے سے اللہ اللہ کا مومن بنتا ہے جس کو نہ ماننے سے جس کے مخالف, جس کو ماننے سے اللہ کا مومن بنتا ہے اور اس کے مخالف جو کچھ ہے اس کا انکار کرے گا تب اس کا ماننا ہوگا اگر اس کا انکار نہیں رکھتا تو یہ اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا بولتے محلو محلو نہیں یار جب تک کہ اس کا انکار نہیں رکھتا اس کا اقرار کوئی فائدہ نہیں بالکل مشرک ہے کتنی کے بچوں نے مسلمانوں کے ایمان کو جو نقصان پہنچایا مزل... بال مسلمانوں کے ایمان کو بالکل ختم کر کے مرتد کیا ہے اس فتنے کے ساتھ کیا ہے پرانے مجید کو جب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ پہلے انکار رکھتا ہے اور بعد میں اقرار پہلے اسلام کے مخالف نظام کے انکار کی بات کرتا ہے فرماتا ہے من میتفر بتواغوت ویو مم بلّا جو الاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط رسی یعنی کلمہ طیبہ کو پکڑا عالوم ہوا اگر کوئی کلمہ طیبہ اروت المسکا کلمہ طیبہ ہے اللہ کی مضبوط رسی وہی ہے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے کلمہ پڑھنے کا یہ مانا ہے کہ پہلے یہ کرے جب کلمہ پڑھتا ہے تو کہے لا الا اللہ محمد رسول اب اس کی تفسیر اور شرح اور معنی خود جو قرآن بتا رہا ہے اس کو پہلے دیر میں رکھنا پڑے گا وہ کیا ہے کلمے کی تفسیر قرآن سے کہ کلمہ پڑھانے والے لگے پھرتے ہیں ان منافقوں سے کہو قرآن کے ساتھ کلمے کا معنی بتاؤ آہ آہ یہ ناممکن ہے اللہ کا کلمہ قرآن نہ سمجھائے قرآن پاک اللہ تعالی کا کلمہ کا معنی نہیں سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا ریون والے سبز پگڑی والے دوسرے تیسرے جتنے مبلغی لگے پھرتے ہیں ان سے کہو کلمہ کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرو پتہ چل جائے گا کیسا مبلغ ہے اور کیسے تبلیغ کر رہا ہے بالکل Right? Sm鏡 K. availability Get up That Yemen I think To اگے ڈبو یار تو سا ٹاپ جو بند کر دے بندر باہر میرے نیڑے رہے پہ موبائل ہر تب پکا چل رہا ہے ہٹ جاؤ بس ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ توجہ کرو توجہ میرے دوست ہمارے گھر کے بیانات انشاءاللہ شاء اللہ ادید آپ کے ایمان کی ضمانت ہوں گے کسی کا بیان ہمارے گھر کے سوا کسی کا بیان ایمان کی زماند نہیں ہوگا ایمان کا کباڑا کر دے گا میں کلمہ پاک بھی تفسیر قرآن پاک نہ کر نا سا یہ کہہ رہا تھا نا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 بیان جو فقہ سے تعلق رکھتا ہے احکام شرعیہ فرعیہ سے اس کے لیے تو صرف مجتہدین چند امام گنتی کے چار مشہورو ہیں ابو حنیفہ امام اعظم یعنی اور امام مالک امام شافی امام احمد یہ ہمارے اسلام کا ایک جز ہے قرآن قرآن مزید کے بیان کا ایک شعبہ ہے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 پانچواں بندہ نہیں نکل سکا کہ جو یہ مقام رکھتا ہو اور پھر دنیا نے آج تک اس کی فقہ کو ایک اسلامی فقہ سمجھ کر قبول کیا ہو ایمان سے بتانا جب قرآن کے ایک بیان کا یہ حال ہے کہ اس کے لیے امام آزم اور امام شافی جیسے بندے درکار اور پھر ان کے بعد کوئی نہیں ہو سکے ان جیسے تو بتاؤ قرآن مجید کیسے آسان ہوگا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 کوئی دہاتی تھے کوئی کہاں کے کو کہاں کے صحابی سب تھے مگر استحاد کے درجے کو پران و شریعت کے مکمل سمجھنے کے درجے کو تمام نہیں پہنچے ہوئے تھے مجھ صحابہ اسی وجہ سے مجھ صحابہ اس درجے کو پہنچے تھے اسی وجہ سے باقی صحابہ کرام کو جو متحد نہیں تھے ان کو مسائل کے اندر متحدین کی طرف رجوع لانا پڑتا تھا اور ان سے پوچھنا پڑتا تھا وہ جس طرح رہنمائی کرتے اس پر عمل کرتے یہ اصول فکا کتابوں سننا کی بات جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس کا انکار وہی کرے گا جو اصول سے جہالت رکھتا ہے بالکل بے نافلت ہے بے وقوف سمجھتا ہی نہیں بات نہیں سمجھے اب بتاؤ یار جس کو سمجھنے میں صحابۂ کرام سب برابر نہیں ہے لاکھ لانات ہیں ان تجالوں پر جو کہتے ہیں قرآن ہر کسی کے لیے آسان ہے ترجمے ہو چکے ہیں خود پڑھو اور خود چلو اور خود سمجھو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 یہ جاری و ساری ہے یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام اور شریعت قرآن کو سمجھنا یہ تمام ملاؤں کا کام نہیں ہے علماء کا کام نہیں ہے اس کو سمجھنا مکمل جن کا کام ہے ایمان سے بتا امام محمد رضا امام اہل سنت ہوئے ہیں اگر ہر ایک کے لیے قرآن سمجھنا ہوتا تو پھر ہر کوئی امام عال سنت ہوتا اتنے لانسی لوگ ہیں دجال کے بچے یہ ریبین والے دوسرے تیسرے بھا اسی طرح کی دعوت دے گے پورا آسان ہے خود کھڑو قرآن آسان ہے خود سمجھو اس کو کہو پھر ایسا کرو تھی جا کے گلی گڈا کھیلو اچھی آپ سمجھ تو بڑے میں لینا ہے پھر میں جدو ہے ہی آسان لوگ آنا سڈے چیلا لاؤ کیوں بھائی ہر واسطے جو آسان ہے پھر یوں یہ کیوں ہو مسجد میں آؤ یہ کیوں کہتے ہو یہ دیوبندی بہا بھی اپنا جی بریل بھی مشرق ہے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 ان کے کلام کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کیسی عجیب بات ہے آسان کرنے پہ آئے تو ٹانگے کے کوچھوان کے لیے آسان کر دے ہر تھکولی کتے کے لیے آسان کر دے اور مشکل کرنے پہ آئے تو امام آزم کے لیے مشکل کر دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ابو ابوانی پہلو سمجھ نہیں آئی حدیث وہ کتی نے آپ گال دیکھ لانسی لوگ نے بھئی کیسے عجیب تو چاہ لو کہ اصل یہ کیا بنانا چاہتے تھے ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ کسی کے بچے انگریز کے پیچھے لگ کر پرانے مجید کو کھیل کا میدان بنانا چاہتے تھے جیو مرضی چھکے ماریں گے جیویں مرضی چوکے ماریں گے جیو مرضی گول کرا گے جو مرضی پڑیں گے جب آخان گے سارے واسطے آسان کو پاک جی مرضی کو گا کلی چھٹی اقبال اکبال ہے قرآن کو بازی تاویل بنا کر ایسے نشاندہی اقبال کرتے ہیں کہ قرآن کو بازی چاہے تاویل بنا کر چاہے تو کرے کتا شریعتی جات فرماتے ہیں ان لائنوں نے سکولی کتے نے آج کے لانسی جدید مسڑے نے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 یہ صرف اور صرف ایما کے ہاتھ میں رہا آہ! امام اعظم کے ہاتھ میں رہا آہ! امام احمد سنت جیسے کے ہاتھ میں رہا آہ! تو پھر شریعت ایک ہی رہے گی پھر تازہ, ش... تازہ شریعت ایجاد نہیں ہو سکے اور فرنگی بہن جو چاہتا تھا کہ تازہ شریعتیں ایجاد ہوں کو پتا تھا کتے کے بچے کو میں نے اس امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریعت کا جو نور اور چانن تھا اچھا دراز سے چھین لیا ہے ان کو ظلمت کدے اندھیرے سکول کالج کی لانت کے اندھیرے میں ڈال دیا ہے اب ان کو کون سا حق اور باطل کا امتیاز ہو سکے گا یہ کون سی تمیز کر سکیں گے ایک خود کو خود پٹانا لوگ جانا ہے جدوں اے دھالت جیڑا مردی کے آگے گا میں یہ پیسے ڈاکٹر یہ ڈاکٹر صاحب جو جواب کا پائے گا مخش کر بچہ ایک نوی ہور تال دے گا ایک اٹھے گا انہیں لچ ہوگی یہ لچائی تلی دیا رہی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 سمجھنے سے بھی مشکل پھر شریعت پر عمل کرنا اس کے بیان سے بھی مشکل اور پھر سب سے مشکل کام شریعت مصطفیٰ کو قانونی حیثیت دینا اس کو نافذ کرنا اس کا اس کی حکومت قائم کرنا یہ پھر سب سے مشکل کام ہے یہی وہ کام ہے جو سجد المبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر امت آپ کی آپ کی محنت کا سمر اور نتیجہ ہمیں صدیوں تک محسوس کرتی رہی اور دیکھ لیں کہ اگر دو سو سال سے شریعت متعارہ کی حکومت نہیں رہی تو دو سو سال تقریباً ہو گئے اس کو نافذ کرنے میں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 رحمت بھرے سائے میں مسلمان زندگی بسر کرتے رہتے سمجھ نہیں آئی میری بات کی شریعت احسان ہے تین احسان ہے اقبال فرماتے ہیں سنگ برما راہ گزارے دی شدت ہر لئی میں راہدارے دی شدت فرماتے ہیں آج دین پر چلنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا مشکل ہو گیا کیوں کہ ہر کمی ہمارے دین کا رازدار بن کر بیٹھا ہوا ہے ٹھیکےدار <تصفح> بن کر بیٹھا ہوا یہ سمن بات آ گئی واپس لوٹتا ہوں گزارش یہ کر رہا تھا اور میرے بھائی کہ کلمہ شریف کا مانا قرآن نے کیا بیان کیا یار اگر تمہارے اندر زندگی ہو تھوڑی سی رمق ہو زندگی کی تو کسی کسی بھی مبلغ پر مدعی اسلام یہ ڈاکٹر پڑے لگے پھرتے ہیں کوئی اشرف ہے کوئی بیر ہے کوئی فلاں ہے ان کے سامنے یا ان کے سامنے کہ کسی پجاری پر سوال کرو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 اپنے کلمہ طیبہ کی تفسیر یہ بیان کر دوں متفور بھی فرمایا جو تابوت کے ساتھ انکار کرے تابوت کا انکار کرے تابوت کو نہ مانے اور اللہ کو مانے یہ ہے کلمہ طیبہ کی تفصیل اب بھائی تاوت کس کو کہتے ہیں تاغوت بہت تھرکش کو کہتے ہیں اسلام میں تابوت کس کو کہا جاتا ہے جو نہ خود اللہ کے حکم پر چلے جل شاہ ہو کے نہ دوسروں کو چلنے دے اس <سلام> کو کیا کہتے ہیں بین بہو تا موقوف پڑھ لو تاغ دان سے ہے بہت سرکشی کو کہ بہت سرکش کو کہ بہت سرکش کون ہوتا ہے نہ خود خالق والا کسی مانے نہ دوسروں کو ماننے دے یہ کتی کا پتر یہ بولی پنجابی آخان گے بڑا آکڑو خان ترا آکڑو خان بلبلائے مٹی کا بلبلا ہا فری چیز ہوا نکلی ہوا نکلی مٹی ہے تو پوچھ یہ قرآن پا آکرو خان سے پوچھ دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ کیا رکھ رہا ہے اور پا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا رکھا پہلے تاغوت کے ساتھ انکار تاغوت کیوں نے جو نہ خود مان خالق تعلیم کے حکم پر چلے نہ دوسروں کو چلنے دے اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو تمہارا کون خالق ہے؟ تو تمہارا حق کیا بنتا ہے تم اپنے خالق تعالیٰ کے حکم پر چلو یا کسی اور کے جب تمہارے بنانے میں کوئی شریک نہیں تو تمہارے چلانے میں شریک کیوں ہو بنانے کا حق اسی کو حاصل ہے کسی کو نہیں چلانے کا حق بھی جو کہتا ہے کوئی ادھر ادھر سے مل کر بھی ہمیں چلا سکتا ہے تو اس کو کہو کتنی کا بچہ بتا تیرے بنانے میں بھی یہ آئے تھے رامی کا بچہ بنانے میں صرف وہی تھا چلانے میں امامے کا نہیں سمجھ لگی ہے کہ نہیں اور قدرت والے نے پہلو کی رکھے تبوت کے ساتھ توف پھر اللہ پر ایمان اب جو شخص اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایمان بنتا ہے ایک کفر سے ایک ایمان تھے یہ دو چیزیں ملاؤ ایک کفر ایک ایمان کلہ ایمان اکیلا ایمان مومن نہیں ہو سکتا جس کے پاس اکیلا کفر ہو وہ بھی مومنٹ کفر بھی ملاؤ یعنی نہ ماننا اور ماننا دونوں ملاو گے تو مومن بنے گا ارے نہ ماننا کس کو ہے وہ تابوت کو دنیا میں جتنے کافرانہ نظام ہوتے ہیں وہ تاغوت ہوتے ہیں انہوں نے بنا بنے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم خدا پر خدا کے حکم پر نظام پر نہ چلیں دوسروں کو بھی نہ چلنے دیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ ہوم سن لو کچے کہتے ہیں کافر کو ایمان سے کیا گسا ایمان سے کیا جھگڑا آرامزاد اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اللہ آمَنُوا ہے اللہ فرماتا ہے دلہ شانو پیچھے جتنے کافر حکومتیں حکمران تابوت پھران ہرام شد مسلمانوں کو مارتے تھے تو ان کو مسلمانوں کی جو بات غضبناک کرتی تھی ان کو غصہ دلاتی تھی ان کو بری دکھتی تھی جس کی بنا پر ان قتل پر آمادہ ہوتے تھے اللہ کے اللہ فرماتا ہے وہ صرف ایک ہی بات ہے کون سی کہ وہ صرف اللہ کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے وہ مسلو گلم پڑتے ہو تمہاری جنگ کا اسی حساب نہیں ہے کیسی عجیب بات ہے ان کا ایمان پہلے مسلمانوں کا ایمان اپنے ملک کے کافر حکمرانوں کو اتنا غیر اور غضب اور غصہ دلاتا تھا اتنا برا لگتا تھا کہ مومن کو مارنے کے بغیر وہ کتی کے بچے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہمارے لیے پوری دنیا کے کافروں کے دروازے حساب کے ملو کے لیے کھلے ہوئے ہیں مبلغین کے لیے کھلے ہوئے ہیں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 کافر سمجھتے ہیں یہ مومن ہی نہیں گئی سمجھ نہیں آئی یار تبلیغی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے بہتر بہتر چھتر چھتر ستر ستر دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو ملکوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں خیر ہے یہ تبلیغ کرتے ہیں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 دال میں کالا کالا ہے یہ ساری دال ہی کالی ہے مجھے کہنے لگا سبز پگڑی والوں نے مدنی چینل بنا رکھا وہ میں نے کہا کم بخت اسلام کا چینل ہونا ماحول ہے کہتا ہے کیوں مایا حرام زاد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 سمجھو کو کہ جو کچھ دین کے مقابلے میں ہے اس کو نہیں ماننا اس <سلام> کو غلط کہو اس کو ظلم کہو اس کو فساد کہو اس کو پدماشی کہو اس کو کمینگی کہو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 مل کر ہمارے ایمان کا ایک ماجون مرکب تیار ہوتا ہے پھر جب اندر جاتا ہے تو شرک و کفر کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اب سمجھ آئی کہ نہیں آآ آآ آآ اب ایک دوائی ہے اس کے دو جز ہیں ایک نکال دے کھاتا رہے بیماری نہیں جائے گی جائے جائے جائے جائے جائے اگر جائے جائے دونوں نکال کر دونوں نکالنے کے بعد پھر کیا استعمال کرے گا پھر بھی بیماری نہیں جا سکتی دونوں ملائے گا تو پھر بیماری شرک بی ایک بیماری ہے سفر ایک بیماری ہے منافقت ایک بیماری ہے اس کو دل سے نکالنا ہے تو یہ ماجون ایمانی تیار کرو سمجھ نہیں لگی یا ان کا وہ دو گولیاں کھا لو ایک من والی ایک نہ من جیڑا کے میں صرف منع آ گولی ہولی کھانا انہوں ہے تو میں میاں جیڑا جیڑا کسی کو نہ مانے وہ کافر بلکہ اس کو کہتے ہیں تہریہ کیا کہتے ہیں تہریہ جو کہنا حق خدا مننا نہ واسطے خدا ہے ہی کوئی نہیں وہ بن گیا تیریا جڑا آخ میں حق نئی باطل نو مننا خدا تو اس کی بات مانتا ہوں اے بن گیا مشرف ہو میں اونوں نہیں نو تو یہ بن گیا مومی آپ تھی سنو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 پاک چیز داخل نہیں کریں گے پہلے اس کو پاک کریں گے دخلیا پہلے ہوتا ہے تخلیا بعد ہوتا ہے پہلے سفائی ہوتی بعد ہوں جھاڑو پھر پہلو میں دنیا کے کسے نظام نو نہیں منتا صرف اللہ رسول کے نظام زندگی دین اسلام کو مانتا ہوں ہوں پہلو جھاڑو پھرا نہیں مانتا کسی کو کہ جھاڑو پھر گیا کون ماننا وا اسلام نو اے یہ دیا یہ پہلو گند صاف نہیں تو شہد پاوے پہ دھ سارے پلیز ہو جائے گا کہ نہیں تو ہوں مومن کون ہوا آج تو بات بعد اس آخنا ہے یہ نہیں آخنا مومن وہ ہے جو دین کے ماننے کا دعوی کرے یا دین کو مانے نہ وہ اندر دیش چھپی ظاہر کرنی سبحان بھائی دین کو ماننے کا یہ مانا ہے کہ اس کے مخالف کو نہیں ماننا بول کہ اس کو ماننا ہے اس کے مخالف نظام کو نہیں اگر کوئی اس کو اپناتا ہے عملی طور پر چاہے کہے میں اسلام کو مانتا ہوں اپناتا ایک اور نظام کو ہے تو یہ التظام کفر ہے مولو پیر محمد چشتی ہے پشاور کا بریلیوں کا سب سے بڑا مولوی ہے کتابوں کے اندر فنون کے اندر بریل میں بریل میں اس کے پاس اس کے ساتھ کا کوئی نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں لیکن ایمان نہ ہونا ہونا یہ اور بات ہے وہ <laughs> اس سے میں تارج نہیں کرتا وہ خود کیا ہے اس نے کتاب لکھی اس لیے تک میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں یہ بھرائی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 خود انکار ہے چاہے وہ اس کا انکار کرے نہ کرے انکار ہو گیا مثال سمجھانے کے لیے ناچیر نے پہلے دے دی کہ اگر ایک شخص اس کا باپ پہلے کوئی مشہور ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا یہ باپ ہے اب چاہے وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہر کسی نے کہنا ہے بلکہ اس کے باپ نے بھی کہنا ہے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 یہ حالت دیک رہا ہے جبر ہے اس کے اندر اجازت ہے دل قلب ہو مطمئن اور بلی ایمان دل سے کفر اور اس کے نظام پر لانت بھیجتا رہے اوپر سے جان بچانے کے لیے چل پڑے تو کوئی حرج نہیں لیکن اتنا بھی ہے ذہن میں رکھنا کہ جب اس کو موقع ملے نکلنے کا جہاں پر اس کے لیے اپنے اسلام کو اپنا نے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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پھر کفر کے نظام میں رہ رہے ہیں اور کافروں کی مرضی پر چل رہے ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں کیوں ان کے ساتھ کیوں ان کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ رہ رہے ہیں جب مدینے کی سلطنت قائم ہے ان کا حق بنتا تھا اس کو چھوڑ کر ادھر چلتا سمجھ لی آئی اب بات کو سمجھنا کیا بات کر رہا کہ اس نے کہا اگر کوئی نظام مستعفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اپنا کا ہے کل یا چھوٹ کو اسلام سے خارج ہے اس نے کہا فتوے کی روح سے یہ ایک ہمارا مخالف شخص ہے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 یہ مجبور ہیں سارے کیا ہے ہم اسلامی نظام لاتے لیکن مجبور ہیں یہ دنیا ہم پر ٹوٹ پڑے گی اور میں نے کہا کسی کے بچے والا سارے فن ہم فری اللہ تعالی فرماتا ہے منافق اپنی بات کے اپنی بات کے موڑ توڑ جوڑ سے کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے اللہ اب دیکھو بھائی ادھر کہتے ہیں مستر جناح نے آزاد کروایا آزادی چودہ اگست کو منائی جاتی ہے ملہ کہتے ہیں ہائے قائد آزم کمال کر دیا آزاد کروا دیا جب آزاد ہو گئے ہم کہتے ہیں نظام فرنگی کا کیوں اپنایا کہتے ہیں مجبوری ہے وہ ماریں گے تو کسی کا بچہ یا آزادی چھوڑ دے آزادی کی زبان کا بولنا چھوڑ دے آزادی کے لفظ حرام زیادہ چھوڑ دے مسٹر جناح کی قیادت کو ماننا چھوڑ دے یہ کہنا چھوڑ دے کہ ہم ہمارے علماء بندی کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ مسٹر کے متعلق ہمارے اشرف تھانوی صاحب نے خواب دیکھا رسول اکرم فرماتے ہیں اٹھو تم بناؤ ادھر پر ادھر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ہمارے فلاں صاحب نے خواب دیکھا رسول اللہ نے فرمایا اٹھو تم بناؤ مرزا اپنا خواب بیان کر دیتا ہے شیعہ اپنا بیان کر ہوئی یہ سارے کہتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں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 اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے ابد الستار خان نیازی نے اگر ابد الستار خان نیازی کو پہچاننے والا کوئی شخص بیٹھا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے <وزنخ> نورانی میاں کو جاننے والا کو بیٹھا ہو شاہ <problem> شاہمت نورانی <وزن arguyan> تم میں سے کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے میں صرف یہ نہیں کہ میں فر کے ہے بھائی کسی ڈرے بیٹے جی ایڈی بلا دو بندے سڈے ڈگ پائے ساڈا کھ نہیں رہنا جی میں پچھوں نہیں رہا رہے ہوں یہ دسو وہ اب دستار خان نیازی جڑ بھی نعرے مار دے سن مرد مرد غازی خان نیازی خان نیازی حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی کون کرے گا دیش کی راکھی اکبر سا کی اکبر سا کی یہ تریوکڑا تریوکڑا تریوکڑا یہ ترنجن ترنجن سا جی نو بیٹھے ہونا دور دیکھا اسے نعرے سر خود ایک کسور شیا نکل اٹھ برسات کی وہ شیا نکل ساڈے کو نعرے ٹکائی کون کرے گا دس برسات کی اکبر کی کنجر کا پتر ایسی راکھی آگو خربوجہ کی راکی کر کے دور دیا خیر گل سمجھو دستار خان نیازی پہ لکھتا میں اب دستار خان نیازی کتاب کہ تحریک پاکستان کے دور میں پا تحریک پاکستان دے دوران میں نے وہ تو قائد اعظم لکھتا ہے نا میں مسٹر جناد قائد اعظم سے پوچھا حضرت ہمارا نظام نظام خلافت نہیں ہے جب اسلام کا نظام نظام خلافت ہے تو ہم جو تحریک چل رہی ہے ایک ملک قائم کرنے کی تو شروع سے اس نظام خلافت کا اعلان کریں ہم جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں اچھا اب اسی ضمن میں میں یہ بھی کہتا چلوں پھر میں ان خنویروں سے پوچھتا ہوں جو جمہوریت کو اسلامی کہتے ہیں اب دستار خان نیازی خود کہہ رہا ہے کہ اسلام کا نظام خلافت ہے جمہوریت نہیں سمجھ نہیں آ رہی اب میں پھر اب دستار خان نیازی سے پوچھوں گا کہ یہ نظام کوفر کا تھا جمہوریت کا اسلام کا تو خلافت کا تھا تو پھر تو اس کو مانتا کیوں رہا آئی خیر یہ حضرات اپنی باتوں میں کتنا پکڑے جاتے ہیں چھوڑو قومی قائد لوگ ہیں قومی پیشوا اور راہبر ہیں ہم ان کی زیادہ توہین نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں پھدو قوم کے پودو رابر لیکن میں اگلی گال سن اپنے استار خان نیازی کہتا ہے میں نے کہا حضرت جمہوریت کی جگہ پر نظام خلافت کا اعلان کیوں نہیں کرتے بات سمجھیے گا ایک ہوں جادو سر چڑھ بولے ایک پوری بلا سیر چڑھ بولے یہ جادو نہیں بولنے لگا یہ بلا سر پہ بول دی بولے کسمیا تو مسٹر نے جواب دیا شٹ اپ آپ مجھے پوری دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں یہ اگر جواب اس کتاب میں نہ لکھا میری زبان کاٹ لینا یہ نہیں ہے روایت کرنے والے وہ وسائت ہیں درمیان میں نہیں مسٹر جناح کا رفیق کے سفر ہے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے تحریک کے دور میں ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر چلنے والا اب دستار خان نیازی ہے وہ لکھ رہا ہے کہ مجھے اس نے یہ جواب دیا میں خاموش ہو گیا اب دستار خان نیازی کہہ رہا ہے میں لیکن میں بول پڑا کیوں وہ سکولی تھا یہ ان شاء اللہ رسولی ہے سکولی چپ رہا رسولی بول پڑا اب چشتی یہ کہتا ہے آپ بتاؤ اور مسٹر جینے اور مسٹر نیازینیا جی بتا جب تیرا باپ یہ مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ میں اسلام کے نظام کی اس وجہ سے بات نہیں کر سکتا اور کفر کے نظام کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا کہ پوری دنیا کے کافر میرے دشمن ہو جائیں گے تو بتا کفر پر چلنے میں اور جمہوریت کو کفر کا نظام سمجھنے میں مستر جنا تو سب سے پہلے ہے جمہوریت کو کفر کا نظام اگر جمہوریت اسلامی نظام تھا تو بتا جمہوریت پر چلنے کی وجہ سے کافر دشمن کیوں نہ ہوئے اسلام کا نظام وہ نام بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے مسٹر کہہ رہا ہے دشمن بن جائیں گے مجھے مار دیں گے پتا نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے مسٹر جناز یہ کہہ رہا ہے دبی زبان میں دبی زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا رسول کا دشمن بننا تو گوارا کرتا ہوں لیکن میں کافروں کا دشمن بننا گوارہ نہیں کرتا کافرو کا چھوڑوں گا تو مجھے دشمن بنا لیں گے بتاؤ اگر خدا رسول کا چھوڑے گا تو خدا رسول دشمن نہیں بنائیں گے کیا کافروں میں غیرت ہے خدا رسول میں نہیں ہے تیری سمجھ نہیں آئی کیا آخر میں کہوں بھائی لاکھ کلات ہے کافر اتنا غیرت رکھتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے نظام کو چھوڑا اچھی دہشت گرد پسند جہاں بھی وہ سر پینٹ پائی لاہ بھی چاہوں سڈے نظام نڈ کے وہ سارے اس کی تو داڑی موچ دونوں نہیں ہے پتا اس کے گلے میں ہے تب بار اس کا آپ جانتے ہیں کاشا ہے یہ سارا انگریزیت میں رچا بسا بندہ ہے وہ چھوڑا یار جب ہمارا نظام کو نہیں مانے گا تو ہم ہمارے گا دشمن ہے ہمارا اچھا تو اس کا مطلب ہے بےمان ایک عم ہے کافر کافر اتنا بیدار اور غیرت مند ہے اس کو کفر چھوڑنے پر غیرت آتی ہے اور لاکھ لان آتا ہے ہم پر ہم ایمان چھوڑنے ہم اپنے نظام کو چھوڑنے میں باس نہیں رکھتے ایک تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ مسٹر جنا خدا رسول کا دشمن تھا اور کافروں کا تھا کیوں کہ اس نے ان کا نظام اپنایا تھا اور خدا رسول کے نظام کو اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ وہ دشمن ہو جائیں گے یعنی کفار بولے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اور اگلی بات جو میں اپنی بات موضوع کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں اس پر تو میں کفر ہو گیا کیونکہ خود کہہ رہا ہے میں اپنا رہا ہوں لیکن اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے ادھر تو کہہ رہے تھے ہم آزاد ہو رہے ہیں اور ادھر کہتے ہیں مجبور ہیں یہ آزادی اور مجبوری دونوں اکٹھے کر کے دکھاؤ جا یہ لو خدا را غلام بھی ہے آزاد بھی ہے اب بتاؤں یہ غلامی آزادی کیسی تھی کیسے جمع ہو گئی یہ نقیزن تھے جمع نہ ہو سکتے لیکن یہاں پہ مختلف حدے جمع ہو گئے ہیں آزادی ہندوؤں سے یہ کہتے ہیں سکولی اور غلامی آزادی اور غلامی میں ان کتی کے بچوں سے پوچھ ہندووں کے تو ہم پہلے ہی غلام نہیں تھے بلکہ ہندو ہمارے غلام تھے مسئلہ تو ان لانتوں کی غلامی کا تھا بتاؤ <qui> <tire> <tire> <tire> <cushion> اب میں صاف لفظوں میں کہوں عبد القیوم حزداروی ایک مفتی گزرا ہے جامعہ نظامیہ کا میری بل اس سے گفتگو ہوئی تھی میں نے جب یہ مسئلہ رکھا کہ یہ کفر کے نظام کو چلاتے ہیں اسلام کو نہیں اس نے کہا مجھے ان بات سمجھنا ان, ان لانسیوں کی وکالت کرتے ہوئے وکالت ان سکولیوں کو بچاتے ہوئے ان حکومتوں کو بچاتے ہوئے کیونکہ یہ ملہ نہ بچائیں تو یہ ان کے کفر. آز دشت بربام ہو جائے تھال سے نکل کر حد تک چلے جائیں ہر کسی کے سامنے نمایاں ہو جائے ہر کسی کو پتہ چل جائے یہ کیا ہے ملہ بچاتے ہوئے مجھے کیا کہنے لگا کہنے لگا یہ جی مجبور ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں علم ہے یہ اسلام حق کا یہ ہو. لیکن کیا کریں اگر ہم انگریزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر یہ ملک بھی چلا جائے گا فلان ہو جائے گا بات کو سمجھنا یہ عبد القیوم ہزار بھی نے مجھے کہا تھا ان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے اب میں اس ملا سے پوچھتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں اور بتائیے اگر لانسی ملا بتا کیا وجہ ہے جب تم بھی کہہ رہے ہو حکومت والے بھی کہتے ہیں مستر جناب بھی کہتا تھا کہ انگریزوں کے سامنے ہم مجبور ہیں تو کتے یہ کیوں کہتے ہو الحمد للہ مسٹر جنا نے انگریزوں کو نکال دیا ہم آزاد ہو گئے کیوں بھائی یہ آزادی کا مانا کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ ہو اچھا یہ بتاؤ بھائی ایک ہوتا ہے مالک زمیندار ایک ہوتا ہے مظاہرے یا جو کہو ایک ہوتا ہے دکاندار ایک ہوتا ہے ملازم کیا دکاندار جو ہے وہ مالک کی مرضی کے خلاف چل سکتا ہے اگر مالک اس کو بٹھا کر چلا جائے سیال کوٹ اور کہے بٹیا میں دکان چلاتا رہے تو حساب مجھے دیا کر حساب کتاب میرا ترکڑی وٹا میرا کنڈے کیا دکان ملازم بیٹھا آزاد آزاد نہیں مرو کدو مالک تو بیٹھا سیال کوٹے کے سر تھوڑا بیٹھا مالک کتنے بیٹھا تا مالک کتنے بیٹھا حکوما مالک تلا پیر مالک تو ہزاروں پیٹا جی آزاد نہیں تو آزاد تکڑی وٹا ہے کہ نہیں قانون نظام بابا جی کہہ رہے ہیں میں کی جی اسلام والا پاسا لینا تو رب رسول جنگ ہو جانی اپنا آفا نال جی کافر والا پاسا رکھنا رب رسول ہو جانی تو میں رب رسول منہ ہی کوئی دی خیر بہر ہے مینو, دے جے؟ مینو دے جے جے تو ادھر میم کہہ رہے ہیں جی او ہو حضرت جی ازاد ہونے کی سوچی بم مر جان گے کم کتے جا پترا پھر یہاں سے بغیر سی نہ کر جو, دا جو غلام ہے بھائی آزادی سوچ بھی نہیں تھکنا آزادی چڑھ کے اپنا پنجرے پنجرے چڑھ کے کھان پی دا سودا جدو اگے آوے تے پر مارے آ کے ہے جمالو پاؤ آئے جنگل چھو پہنچے جنگل سرکار جنگل سب والے تنگ سر آوازار ہوں سن بج بج کے خوراک لبنی پھر سر بیٹھے بٹھایا امداد آ جھنا ساڑی ازادی کا ایڈے سوکھے ہو گیا پہلو بج بج ل تھانر جانے تھان کدی ادھر لب کدی ادھر سمڈی لب موت لگی ہے ہیں آپ وقت سر پہنچ جائے اور سچی دس کھانے پا مرنا چنا بتاؤ میرے بیلیو وجہ ادھر مجبور ادھر آزاد اے مینو اے فلسفل سمجھاؤ ادھر مجبور گل اے حضرت جی شرم والی اے منافق حرامی جڑے ہوں نر مرغ ہوتے شدر مرگ جانور ویکیا جی شتر مرگ جانور ویکیا جی کتا نہیں سکتے ویس پروفیسر ویخ لو اور گل شوتر مور گلی سمجھی اللہ تعالیٰ کنڈ تے پر لائے لتان کے تان وہی اونٹ والی بنائی بزرگ فرماندے انہوں نے آخو اٹھ لت وا کر بے وقو بندہ ہی کوئی نی تین ہزا نہیں آتی ترندے کہہ وزن چک نکل گیا دوسو نہلیا بزرگ فرماندر منافے جے گل آئی سی آزادی کیٹو نال لگو جمہوریت آ نال لگو साढ़े लग के आजादे मौलवी ना ना ना ना ना, ना। लग नुकी पत्ता। मौली लग नहीं लग सकते पता साइन लग गए हूं मौलवी आखिया सर आ गए आजादी मिल गई आजादी सर हूं اعلان کرو. اسلامی نظام دا دا نظام چھوڑو مراؤ گیا دو میں پاس ہوں اور دو نظام مستر دو نظام کیوں نے صاف کہہ دا جمہوریت جمہوریت میںفران کا دشمن بننا گارا نہیں کرتا یہ صاف جواب دے میں خدا رسول کا دشمن بنا گا تنوع بنا گا لیکن میں کافران کا دشمن یہ جواب ان جیڑی گل میں کیا تھا کہ جمہوری بات سمجھ رہا جمہوریت ایک علیحدہ نظام ہے اگر یہ ایک نظام ہوتا تو مسٹر جناح اگر جمہوریت اسلامی ہوتی تو مسٹر جناح یہ جواب نہ دیتا کہ آپ مجھے دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں کیوں کہ جب جمہ اسلامی نظام خلافت وہ بھی جمہوریت ہے تو کیا وجہ ہے کہ جمہوریت رکھنے پر دشمن نہیں بن رہے اور اسلامی نظام خلافت رکھنے پر کیا بن جائیں گے کافر معلوم یہ دو نظام ہے ایک آگے یہ نہیں سمجھ اب جو شخص یہ کہہ ہماری مجبوری ہے سنو ادھر کہتا ہے ہم آزاد ہیں اور ادھر کہتا ہے کفر کا نظام چلانا ہماری مجبوری ہے اس کا مطلب یہ نکلا صاحب یہ تو جل ہے بے یہ حرامزاد انگریز کے ٹٹو ہیں ملازم ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر آزادی منا رہے ہیں جب اندر سے ان کے بعد میں عبد القیوم ہزاروی کی زبانی بات آپ کو سنا چکا ہوں بے اس کے منہ سے سنی ہوئی اور مستر جنا کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں دونوں حوالے لوہے توڑ ہیں سمجھ لو پھر یہ ایک الگ نظام ہے اور یہ چلا رہے ہیں بے اب ان کو اگر کہا جائے کہ اسلامی نظام کی طرف آؤ تو کبھی ملا یہ کہتے ہیں کہ یہی اسلامی ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو کفر کا لیکن اسلام کی طرف آتے ہیں تو لڑائی بنتی ہے کیا بنتی ہے لڑائی بنتی ہے معلوم ہوا یہ دوسرے نظام کو مان رہے ہیں اور چلا رہے ہیں بے شک اب پہلے میں بتا چکا ہوں پیرو پشاوری کا بھی حوالہ دے چکا ہوں دوسرے نظام کو مقابلے میں چلانے والا اسی طرح کافر ہے جس طرح کے کوئی دوسرے نظام کو ماننے والا ہو کیوں کہ چلانے سے اس کا ماننا ثابت اور اسلام کا نف ماننا سابت ہو جائے گا سمجھے اسلام کا, اسلام کا, اسلام کا ماننا اور دونوں باتیں ایمان کے منافی ایمان کی نفی ہو جاتی ہے اسلام کو نہ مانے پھر بھی کافر اور کسی دوسرے کو مانے سمجھ آ گی کہ نہیں اب آخری باتیں ہیں میری اے چشتی ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ مسلمان ہونے کے لیے اسلام کو ماننا اور اسلام کے مخالف نظام کو نہ ماننا نہ چلانا ضروری ہے اگر ان باتوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو مسلمان نہیں یہ سمجھ آ گی کہ نہیں بول بولو وہ چی دس اگے چل یہ دینا بیٹھا رہو اگرچہ میرا حصہ زیادہ بیان ہو چکا ہے لیکن میں اگلی بات سمجھا ہی دیا پہلے کہو مومن ہونے کے لیے تکرار کرتا ہوں دہراتا ہوں پھر دہراتا ہوں مومن ہونے کے لیے دین کو ماننا اور دین کے مخالف نظام کسی کو اور نہ چلانا نہ اس پر چلنا نہ ماننا یہ تین کو بات پہ ملے تو مومن بنتا ہے اب مخالف نظام کو نہ ماننے والا وہی وہ ہوگا جو جتنے طریقے اسلام کے خلاف ہیں ہر ایک کو نہ مانیں حت کے ایک موٹی سی جو بات اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ کرتا ہوں یوں کہہ لو کہ اسمبلی کو نہ مانے ووٹ کو نہ مانے اگر ووٹ کو مانتا ہے تو پھر اسلام کے مخالف دوسرے نظام کو مانتا بات نہیں سمجھے کیوں ادھر دیکھو اب اسمبلی وہ پہلے بتا چکا ہوں مسٹر جناح کے لفظوں سے تصدیق ہو چکی کہ اسمبلی کا نظام اور ہے مزید وضاحت کرتا ہوں ایک ہوتا ہے دین ایک ہوتا ہے آئین بول دین آئین سب سمجھتے ہو کیا ہے دین تینوں آئن میں دین اللہ تعالیٰ اتارتا ہے نہ رسول بناتا ہے نہ نبی بناتا ہے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے رسولوں کو جتنا عزم ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ کے عزم کے مطابق وہ قانون بناتے ہیں اللہ اتارتا ہے رسولوں پر آتا ہے پھر رسولوں کے نائب علماء ربانی حقانی تین کو بتاتے ہیں بناتے نہیں تین کو اور بتانے اور بنانے میں جو فرق ہے وہ آپ پر مقصہ ہوگا آخر آپ مسلمان ہیں صاحب آپ کل ہوش والے بیٹھے ہیں کیا بنانے اور بتانے میں فرق نہیں ہے علماء دین بناتے نہیں کیوں جو بنایا جائے وہ دین نہیں ہوتا اور جو دین ہوتا ہے وہ بنایا نہیں جاتا اتنا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب آئن کی طرف آتا ہوں آئن اسمبلی بناتی ہے دین خدا اوز بناتا ہے آئین لیکن ایک بات کرتا چلوں رسول اور نبی میں فرق ہے نبی رسول کے لائے ہوئے قانون شریعت کی تباہ کرتا ہے خود نہیں بناتا رسول اللہ سے لیتا ہے اور اللہ کا عید ہوتا ہے جہاں پر تم بولو وہ بھی ہمارا قانون بن جائے گا اللہ اب بات کو سمجھنا نبی رسول کے لائے ہوئے قانونی شریعت کی تباہ کرتا ہے لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ رسول اللہ تعالی کے ارادے اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا چل سکتا ہے ہاں مرزائی جیسا رسول نہ ہو اگر رسول مرزائی جیسا ہو تو اس کے پاس خدا کی مرضی ہوتی نہیں ہے اور اگر محمد الرسول اللہ جیسا رسول ہو تو وہ خدا کی مرضی کے خلاف کیسے خلاف چلتے ہیں سمجھ نہیں آ رہے وہ خدا کے رسول ہوتے ہیں ایسے ابلیس کے رسول ہوتے ہیں خیر اس کی طرف کیوں چلے بات جو ہے اس کو توجہ ذرا اب رسول پابند ہوتا ہے اللہ تعالی کی مرضی کا ایسے ہے کہ نہیں اللہ کے ادر کا اللہ تبارک و تھا کے ادر کا اللہ تعالی کے رات دیکھو تو خالر نہیں ہوتا اچھا یہ بتاؤ اسمبلی والے جو ہیں ان کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے یا نہیں کہ جس طاقت کے یہ پابند بیٹھے ہیں اور اس طاقت کے خلاف یہ قانون نہیں بنا سکتے اسمبلی کے اوپر کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ کاؤنسل ایسا جانتے تو سارے میں ایویں سنگ پاڑی جڑے کرتوتوں سے بھی سد گے انہوں پوچھو یار کوئی بندہ کوئی شریف آدمی سیاست آئی شریف کام ہے یہ جب دریفا کم تو نہیں تینوں تو پھر صاف پتا کہ آ شریف نے جہے آمینے نے لانتی چن کیوں سوچنا چنے جانا پتا نہ ہو اس چو تو بھی سدے باہر پورا اسمبلی کے اتر کہی طاقت ہے بیٹو پاور بیٹو پاور کنے ملک نے کافر نے کہ مسلمان کافر یہ اسمبلیاں انہوں کے خلاف دنیا دیا حکومت چاہے بھاپیا دیا ہو سعودیا جہے آدھے نے ماشاءاللہ رب کے گھر سے تھان ڈاب پہ آڑے ہوں بھاک تھان سے کیوں ہو شک کوئی نہیں تھان <تصفح> پا کے پر پلیتی ساری تیرے چیو <تصفح> <تصفح> <تصفح> کیوں میں کیا حرامیاں یہ دس بھائی تو پچھوں مامے ویکو پاور کے خلاف چل سکنا سدام چلیا سی مرضی دے خلاف سدام رہے کنجر کے بچے کم بیٹھے نے تو بولو اے پھر حرامی کوئی ہی دن سوئی نا ہوں سمجھ لیں گا ابھی بھی پچھلا رات کی ہوں اسمبلی توجہ اللہ تعالیٰ اپنی شان آپ دیکھیے پرانے تو فرمانے لا فرما دے لا یو سالو فرماتا ہے میں وہ ذات ہوں مجھے کوئی بھی پوچھ سکتا میں ہاتھ سے پوچھ سکتا ہوں میں توانوں پوچھنا ذرا ویٹو پاور دا تصویر ماننا کرو کی ہوگی مینوی آ اللہ کے قرآن وہ میں پڑھ کے مطلب دیتا کٹ دنگل کا تصا کوں کہ ادھر کے ماہر تسی ہاں بولو بولو چھیتی کرو ویٹو پاور دا کی مانا ہوں چپ کر گئے مرو من مچلے بن من مچلے نہ بڑو اچھا پنجی سال پڑھیا اس قوم کو پنجی سال جمدی پی تھی نال لگے اپنے چٹھی چار بیٹھے سمجھ لگی کوئی مولوی ٹی وی پڑھتا رہا ہے کوئی اخبار پڑھتا رہا ہے کوئی کہڑی شپ پڑھتا رہے کوئی کہڑی شپ پڑھتا رہے کوئی انگلش پڑھتا رہا کوئی خاص لگا رہا آپ سے بنے ہی خدا میں پرانا چا کھول سے پاوے نوے پوچھ بیٹھا بھی جینس کیڑی <gills> ہر دے نہ آنے ٹھکانے دسی پورے میم کبرت میری جانے بڑے بڑے شیخ مشیک پیچھے گزرے نہیں بڑے بڑے لیڈور وہ شیخ مشاقور آپ نہیں جانتے جن جانے کیسی عجیب کر افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ کھسی ہوں چھپتے نہیں مرتے کلندر کی نظر سے ہمارا اقبال کہتا ہے او وے لب کلندر تے پھر چھپ جاؤں پھر کلندر نہیں بند رہے اور گل سمجھ میٹ و پاور دا کی مانا بنیا सारू पुछे सामू कोई पुछ सकता अल्लाह तला के कुरान रब ने अपनी शान की दसी हे आप मुसलमान भाभी कुत्ते कुत् जलता खंजीरा बनना दरबार में चुम लवे तरसूलूला द रौदे हाथ लावे सोटा मारना कुटे पुत्रा انگریزی ڈنڈے میں آ بچیا پھر مار مارنا صرف ہو گیا اے شان کے بھی کتے لا یو سالو ہم یو سالون یہ شان صرف اس رب کی ہے رسول اللہ کام کریں تو خدا پوچھنے والا ہے خدا کام کرے تو رسول اللہ بھی نہیں پوچھ سکتے یہ رب کی شان لے کے دی لے جان کھوتے سمندر <tos> بیٹھ کے ویٹو پاور بڑھا کے تے سارے کتے ہرامی لاگا تھلے ہوں سمجھ اسمبلی پابند ہوئی انہوں دی اگر آزاد ہے تو مستر جناب کیوں پہ بک د میں خلاف ہونا تو دشمن بن جاؤں گا کل میرے ہاتھی چڑھ جانا میں قسم خدا دیلوا سارا نہ بنا دیا پھر آ گئی ہیر نکری فلانا Oxide, فلانا پیر سفری جہدیت بڑے بیٹھے نے ووٹ جہدیت لگے پے ہے میں میں کی جناب تے ورگے بزرگ بیٹھے سن ایک بندہ آیا وہ ہاتھ سی توا لیکن وہ دی پیکنگ جیڑی سی وہ باہر دی آ سر امپورٹڈ تھا بالکل ابھی تو اسکی وہ کیوں دی ٹوٹی اس کی ابھی سیل بھی نہیں ٹوٹی اگرچہ سکولن سیل ٹوٹیاں ہی گوارہ ہوتیبن لیکن ڈبا جا ہمیشہ ھیل بن چاہیے خیر انہیں آخیا سر سیل نہیں ٹوٹی اس کی یہ ایک عجیب چیز ہے بس نئی جاد ہے منہ پر لگا اور آن کے دیکھیں فورن منہ کھڑا جی باہر ویچتے توا کیس توا کڈیا گر شیشہ کوئی نہیں تھی اس مار مار سارا منہ کالا کر کے چھڈ کے جانے اور سارے خوشی رونق میرے تین جی کر بیٹھا تین سیا بندر یہ دلسی بنے بیٹھے نے منہ کال ہے اسانس بھی آن کے پا جی نہ انہیں کیا بھائی ہوں جی یہ کئی نام دوجے کا ویختا اپنا نہیں ویدیا روڈ سے ہے ایلیئٹ فورس کا ٹریننگ دفتر دو سو لڑکیاں سر آم گل ہو دو سو لڑکیاں ٹریننگ آئی ہیں جی استانی تناسل پلاسٹک دو سو چڑھا محنت خصوصاً جڑے محنتی لوگ ہوں چھیتی ن جو تیار کرنی سن انہیں آ چڑا اخیر گل گل گل کھل گئی باہر عوام کے سامنے آ گئی بھار روڑے گئے انہیں چوکے ہوسا ستا انہیں آخیا ہوں ٹبا ادھر کی سفائی تو ہو گل کی انہیں آخیا انگلوں برابر نہیں ہوتی میں گل کی پنجے انگلیاں آار ایک دیسی گل تیر کرا میں کوئی بانہ چڑھاوے لانتی سوچتے سی دو سو کروا رہیے ایک کر رہیے آخر یہ مختلف علاقے چ پڑھ کے آئی ہیں جی پیچھے ایویں نہیں سن تو یہ بن گئی ہیں کیا اے اپنے پیو جب نکلی سی اسلے کری ہے قوم آ نہیں نا حضرت صاحب سارا جگ ایک نہیں اوہی گندے نے سا سکول بہت چنگا جی یہ محلے چلے چ جو گند سامنے کری در یہ وہ حضرت صاحب پنجے انگل برابر نہیں اٹھیا اور پرلے ملے بیٹے ادھر والے ہوں ان سوچا بھائی اپنا منہ وکھا پینا وہ جایا نا وہ کہ منہ دجے کے منہ تو یہ سے ہی رہ ساری برادری سنے بزرگ جڑے بیٹھے سننا سیانے اللہ اکبال رہے ان آخیا کتی ماں کی پر سٹیا دوسرے کی باری آئی وہ جڑا وی آ نہیں آتی شرم نہیں آتی اس آخیا یار میں صرف شیشا گاہ کیا کسی ہوا آپ صرف وکھانے پے سمجھ لگے یہ صرف اساں کافر کردے نہیں اساں کافر یہودیاں کیتا ہے اساں صرف وکھانے شیشہ وکھانے شیشہ ہی بخایا ہوں سچی دس سارے دی توحید کی توحید کدھر گئی رب دی شان پکی پک منی کے واسطے دی شان تھی نہیں پوچھ سکتا وہ ہر کسی وی ویٹو پاور دف چان منی کہ پانچ کافران کی اس مار چوت نے ایک بھی کلمے پڑھنے والا ملک میں نہیں رکھیا کیوں تاکہ پکے کافر ہو صرف میں کافر نو منوں ہوں ہو گیا سادہ ہو گیا اللہ جن کا نظام صرف اسلام ہے سادہ خدا, اللہ. سادہ خدا. اللہ بول سڈے رسول محمد ال رسول دے امتی نے ٹھیک ادھر آنا خدا جیتو. کی اینا دا رسول اسمبلی اسمبلی اسمبلی بیٹھے لانتی رسول جیویں سڈا رسول اللہ تعالی دی مرضی دے خلاف نہیں چل سکتا اسی طرح اسمبلی رسور بھی دی مرضی دے خلاف قانون بڑھے اور رسول بھی قانون اے بھی کتے رسول بھی جی میں رسول مرضی دے خلاف نہیں کر سکتا ہوں انہوں دے مسی رسول اللہ دے کون ہو گے جہا آخن صرف اسلامی نظام مانتے اور کسی نظام کو نہیں مانتے اسمبلی کو اسمبلی نا ہوا اسمبلی ادھر اچھا یہ دسو میں یہ گل کر آئنتالی دائنتالی کا آئن چونجا د آئن باہٹ کا آئن بہتر آئن چوہتر دیکھ آخر گلا ہون دین کا دی بہتر دین تہتر دٹو جرنل مطلب پھر دو چیزاں ہو گئی بکریا بکریا ہوں اتنے آئن چلیا سا س دیم دیم آئین کا ہوتا ہےفر خدا جو بنا پہ رہن کا طریقہ اصل رب نا اب بنا نہیں پہنتا سان رسول اللہ تو لے کے دے سان سرف چلنا پہ ادھر میں آئن تین جان کے ذرا ملان دا ایمان تے تمام سابق کروں گا دسو جا نبی پاک تو نبوتری سالت دا دعوی کرے وہ تے نزدیک مسلمان یا کافل جس وقت تو دعوی کرے گا اس وقت تو کافر ہو جائے گا یا کسی ہوا کہ خود جان دیو کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جہا آئے گا اٹھ دیا گے جی بس چلے عقیدہ رکھتے جی یہ مسئلہ مولبیا کو پوچھنے کی لوڑ ہے پہلو پک نے نویں سر پوچھنے کی لوڑ نہیں اور گل سمجھی مطلب یہ نکلا کہ جدوں بھی کوئی نبوت دا دعوی کرے گا اس ویل تو کی ہو جائے گا ہوں ایک شرح ایک دستور جسے مرزے کا دعوی مرزائی نمجی گلیا نے ماحول بھی سارے کٹے ہو کہ نو کافر آکھ کا لیکن اینا تو پوچھو تو سی حضرت صاحب اے دسو مرزائی کافر جو ہیں ایک ہے شرا تحت دستور پاکستان شرح کدو کافر سن دستور کافر بنے نے کتاب اتنے میرے پر کتابی کون چوکے ہوئے کتاب اتوں کون لے گیا آہ، کتاب آلا، حوالے دی تو تجربے شابت کر اللہ. پاکستان کی اسلامی دفعات ایک ڈاکٹر اقبال شام شری اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اتوی چھپی اے بھی پہلے لکھا تو میں تعین سابق بھی کر دینا نے دی، رکھی چہتر چوہتر چہتر چٹو دور چرزائیا اسمبلی نے کافر کرار دسمبلی نے <تصفح> <تصفح> <تصفح> ووٹان کی اکثری جتنا موربیاں کچھ ماریا وی سڈے جان کا فائدہ ہوا میں جلے مرزے نے نبوت کا دعوی ادو ہی کافر ہو گیا سن چوہتر تک مرزا مسلمان قرار دے گئے مسلمان شمار ہندے رہسٹر جناح مسلم لیگ وہ مسلمان ہی سن مسٹر جناح مسلمان سمجھتا سی کہ توجہ ہتا کے پاکستان میں چھپن سن چپن دستور تک پاکستان دا صدق مسلمان ہونا شرط نہیں سکھا گیا ہلے اس لیے مرزائی جڑے سن ان بھی صدر بننا قانون تستور شامل سی پوچھنا شریعت پہلے دن تو کافر دستور چ پہلے مسلمان تہر ہوں پوچھ ملا جی ن ملادنو ملادنو اے فضلو دا پیو فدلو رحمان پیو وفتی محمود تیج تھارے نو پوچھو اے دسو شرح پرانا کافر ہے دستور تسمبلی چوہتر چو تو بال ہے پہلو مسلمان صرف ہوں اچ اس جے اسمبلی رسول اللہ رس مقابلے نہیں پھر جد شریعت کافر کہہ رہی ہے پھر حق بنتا سی اس دن تو جی انہوں کافر نہ سمجھ دے مسلمان سمجھ دے وہ کافر ہو جان اگر مرزائیاں نو کو مسلمان سمجھے काफिर हो जाएगा मुसलमान भावे सुनी होनी काफिर होमाल होनी काफिर हो गया यह कि हो सकता नहीं सुनी बुत पूजे सुनी सुनी फरंगी न पूजे سن دنیا دا جو آشکیت نہیں ہوں مجھ نہیں لگتی ہے سننی تو گفر کر ایک کرا لانتی رو دے پلیت کفر نہیں کرتا ایک بڑھی کم کر لیں دے. میرے سمجھو گل بات ہوں پوچھو مسٹر جناح جڑا تے چوہتر سنو چوہتر بعد سی مسٹر جی تے پہلو فوت ہو گئے تو تے نو مسلمان سمجھ دے سمجھ دے ٹر گئے ہوں او بریل بھی جو آپ چی میں من لیا سنی تھی وہ سننی سی وہ سنی مرزائی نو منے مسلمان ہزور سکا یہ دے صاف سدھے لفظر ایڈیاں گہری گل جن کسے ہاتھ نہیں سایا کماریاں بان کے بیٹیا س ہوئی پہ نی خبر یہ کماریاں گلوں کسی ہاتھ نہیں سایا ہو سات ہوئے پے نہیں اللہ کے فضل تر آکولی ملا ساڑا تھا رسولی ہے انگریز نا پوچھو سکولوں نے ٹی وی والے یہ مخالف کہنا خوش وہ آخ گے اگریز کہ خوش ہو سکول والے جہاں تنافک جنہ رب رسول ناراض جنہ رب رسول خوش انہوں سے کافر ناراض یہ دو رضاو تشنو دیا کٹیا ہو سکتی گل سمجھ اگر اسمبلی کی شریت وکری نہیں اسمبلی کا اسمبلی کا کتا جا بیٹا وہ رسول بن کے نہیں بیٹھا پچھلے سور جہے نے وہ خدا شمار نہیں پے ہوں تو کی وجہ اسمبلی کافر آخے تے کافر قرار ہون ہوسول آخد رہے قرآن آخر رہے شریعت آخری رہے تے پھر مسلمان ہی شمار ہوں رہ یہ فرق کیوں اگلی گل سن ہوں میں دے گھر بھر جا کچھ کھانے یعنی کلا تو ہوا ہودر ویخ گل سمجھی میری سو اکوجا اکوجا اکوجا انیس سو اکاون جنوری جنوری تقریب بارہ جنوری انیس سو اکوجا کراچی اچھا کٹھا اجلاس ہوا کتنے کراؤ والا سی شامل ہاتھ تھان <تصفح> بھی نہیں بنتے وہ بھی جہے تھل بن لے وہ بھی بیچے. ساریا برادری کٹھیا ہو گئی وہ کیوں کٹھے ہوئے اعتراض کرتے ہیں اور بھی کٹھے نہیں ہو دیا ہوئے پہ <تصفح> قانون نہیں, تسی... نہیں سال دستور بنا ہوتے دیکھے کی؟ انہیں آخر احتراج چکائے دن کٹھے ہو جانے سارے کٹھے ہو گئے سارے ہن کٹھے ہو کے تے بائیس نکاس بائی نکاس بائی گلان قانون بنایا کہہن لگے لوگ کٹے ہو کے تمہیں بڑھا دلاؤ پاکستان کٹھے ہو گئے اسلام دا قانون بن گیا اس دے بھائی لکھے نے تاریخ بھی سارا کچھ گل سمجھی یہ ہوئی مول بھی سچی دسی ہوئے دو بندی باہر شیا کافر کہیں گے مسلمان یہ سپاہی صاحب دو دیوبندی نے نا گستاخ بھابی مشرک شرک کہ یہ سارے اتے کٹے آخیا سارے مسلمان ج مسلمانوں کا قانون مشترکہ میں پوچھنا ہو موربیا دے فتوے ایک سن شریت والے کافر کافر ایک سی فتوا ہوں دستور والا چن گئے سارے مومن مارے مرے کی بنے سارے شریعت رسول دے اندر دستور اختلاف ہو گیا شریعت کا اگر شریعت اگر شریعت یہ ممکن ہے کہ اے ایتھے مکان کافر ہوئیے مکانوں باہر سارے مسلمان آ جاؤ دسو مینو ایڈی اے اے تھان بٹاؤن شریت کم وٹ دی ہو اے اے جاب دو مطلب اے کتے می سمجھ دن جے شریعت شریت رسول اللہ بھی پھر کافر کافر مومن مومن جی شریت ہوسٹر پچھو ویٹو پاور والوں دی مسٹر جنا دی سارے موومنٹ کامبلی آگی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہو ایک مولویا کول فتو دو قسم دے ہو گئے ری فتوا ایک ہو گیا دستوری فتوا ہرامیہ کوتوے ہو گئے کتی میرے چاہیے پھر وہ امت رسول ہرامی پوچھنے والا کوئی نہیں سکویا کے خدا دو ایک اللہ ایک بھی تو بول جائیں گے یار بول دو رسول تیرے اگے رکھتے ہیں محمد ال اللہ اندر رکھتے ہیں اسمبلی رسول اللہ بہت اچھے وہ مولانا بیٹھے سن آندے نہ دو خدا دو رسول دو دین دو شرح تکیا بھائی جدرو سور جاوے جدرو کل جی اس رب اللہ دا دا ہی و سور دروڑ مننی رکھو جی محمد رسول اللہ والوں گل نہیں پبتی نہیں بنتی تو اسمبلی والے مننی رکھو معلوم ہویا ہو اے دو دینا مننا ہی دو دن من مشرق منافع کافر اسمبلی مننے گا, مننے گا،, اسمبلی گا. تو شرح نہیں منی شر منے گا کسی دس نی دی اگر دو دین اکنے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماؤ صدیق اکبر فرض کر لو صدیق اکبر حاکم ہونا چاہیے اور کائنات کسے بندے تو پوچھنے کی جے کوئی سمجھے پوچھ کی لوڑ ہے وہ مسلمان رہ جائے گا کیوں تے وہ ووٹان رسول اللہ فرمان یہ ہونا چاہیے ووٹان پھر دوسرا ایک کتا مقابلے چ ہونا ہے ہوں او آکھے گا فلانا ہونا چاہیے ابو لہب ہونا چاہ ہون رسول گل اس کتے دی برابر قرار پا گئی کہ نہیں ووٹ بول تے جے او دو کتے ہو جان تو رسول اللہ کی گل تو گئی یہ جائز آ سکنا ہے نہیں ووٹ قوم کی امانت ہے وہ کیا ہلکے سپورٹ کرو دس ہوئے تو بنر نے جس لانتی نظام بي. تیرا رسول ابو جہل دے برابر شمار ہوئے اگر یہ دنیا کا کافرانا تو لانتی نظام نہیں یہ جہا بھی کتے دا پترے کا اسلام تو خارج نہیں تو پھر دنیا کے ہون جدو ملا کنجر وہابی تیرے سامنے شیعہ تیرے سامنے آسے بڑے بھی کافر اٹھ کھلو اخمول صاحب اصل شرح نہیں منتے دستور مننے کی دستور شیعہ وی مسلمان تھی ہلکا بیٹھا محمد پاک نو اگے رکھی بھٹیا ہوں خیر سرکار نو منافقت اگے رکھے آئی مسٹر جنا اگے رکھ ہوا سمجھ لگی اور جب جدوسٹر جناح اگے رکھے گا پھر سارے مسلمان کہ نہیں بابا سب تو بڑا مسلمان چھوڑا کتاب کی وقت ہوا یار میں گل تم سنا لوگ पुत्रो सु पाय तेन नहीं थल्यासूलों का पता ना जाओ। याल हो जाओ खैर गल समझो मेरे साथी होबली मनेगा उन्हें दूजा दीन मनिया دجا نظام منیا ان آدھے جمہوریت کسرت دا نظام ایک ہوں شریعت نمی گل سکا ایک ہوں ایک ہوں کسرت اور دس ہوئے اسمبلی کسرت کی شریعت دی جدھر <laughs> بہتے بہتے ہو جان قرآن لاز. تے قرآن ٹھیک ہو جائے بہتے ہو جان قرآن دے خلاف تے قرآن غلط ہو گیا اے مطلب ہے اسمبلی تے ووٹ توٹ تا کر کے ادھر ویک کسرت ووٹ مرزائیاں کافر قرار کرار کافر بن گیا اگر ہوں کسرت پھر ووٹ ان دے حق پے جان تو وہ آخر مسلمان نے تو پھر جی آدھے سنیا تین سردار بیٹھے نے سمجھ نہیں لگی کر کے گل سمجھو سڈ میرا ملنا وکیل ملتان دا میرے خدا میرے بچیا تو نانے پوچھا کے او نا او او نا او نا نانا جی سیاست نے یار ہوں سیاست آدھ نے سڈے پرکی آند بہن جکا بیٹھا ٹولا سمجھ لگی کی گل کر رہے سرت ہوں کتر جدو مولبیاں منیا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کثرت نال جو ہونا شرح بننی وہی حرام حلال جائز ناجائز قانون بننا <سؤال> سچی داس ملا کافر ہو گیا <سؤال> <کیوں>؟ <سؤال> کہ اسلام <نو> منیا جاؤ <سؤال> نے کثرت کی ایک بھی نہ مننے میں اسلام نا بھی منیا کتا آخ کثرت مننے گی تو پھر منا گے کثرت نہ مننے گی تو پھر وقت انہیں یہ منیا کہ کسرت مرزائی کافر ہو گئے انہیں یہ بھی منیا کہ کسرت مسلمان بھی ہو سکتے ہیں منیا کہ نہ منیابلی جی مردائی وجتے پائے یا ووٹیں چوننی آزادی ہوتی ساڑی قوم ہی کہہ دی سیاست اتنے پاوے مردائی در جاؤ پہ سیاں ووٹ دن مرضی اتنے موربی صاحب سیاست ہے اتے مدب دی گل چلتی جی اے امیدوار ہو جان چوکھ مسلم خرید کروٹ دو سارے امیدوار کسرت ووٹ دے دے وہ مڑ مسلمان بن جان گے کہ نہیں جہاں کتا مول بھی کسرت منی کڑا شریت کے مقابلے چ ساندیا گئی میں کہو پہلو بچیا ہی کہڑا پیا بچتا کھ کوئی نی نہیں لان پیا ان آخ سڈیا من جہا جی کوئی رہ گیا کاکھو بچ جانے چوڑا نہیں کھ بچیا لانتا لوگ بخیا تو بچ جائے جا جی لیا واپس لے اور سن لو اے جی میں کلا خدا آخیا ہوجرے ماں ویٹو پاور نو کہ تلال کی دنیا چھیا سڈا اقبال اپنے شیران چیک وہ ایک خدا اللہ یہ ہے ہک والوں ایک خدا آخے یورپ بیٹھا ہے یہ ہے آج تو بر کتوں کا کتے راہ بر میں اگو سناوا گیا تینوں شیر سناوجا وہ رسول سا ہرم کابا ہو سن اقبال کلیک شوری دکھا ہے نبی پیرو رو عاشق پریشان ہال دی امت دا دین دا درد رکھنے والا دربارے رسالت بیٹھ کے پیار ہونےک شوری دا خو ہے نبی پیرو رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصرو ہندوستان کے مسلم بنا اے ملت مٹا رہے ہیں یا رسول اللہ مصر کے ہندوستان دے مسلمان تو آڈیم قوم مسلم نہیں یہی پٹی جاندے نہیں کی پٹی جاندے نہیں بنا اے ملت مٹا رہے ہیں جی مرشے دان مرشدان خود بھی اندر رحدر سے بنے نے کتے لیڈر سے بنے نے اور آپ ویک ویختے کنو جدر کتوں دا اپنا مفاد ہوتا ادھر لکھب ہے جی مرشے نے خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے یا رسول اللہ